بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الم تو ابو کبھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا الم اجال کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جیل جو ان پر کھنگر کی پتھریاں برساتے تھے سجا لہم تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس،